میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبک لے تو ایپیسوڈ فورٹی المختوم نادرے روزگار جاں بازی بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی نادر روزگار جانبازی اور تاپناک قربانیوں سے کام لیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی چنانچہ ابو طلح نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سپر بنا لیا وہ اپنا سینہ اوپر اٹھا لیا کرتے تھے تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں حضرت انس کا بیان ہے کہ احد کے روز لوگ یعنی عام مسلمان شکست کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے اور ابو طلحہ آپ آب کے آگے اپنی ایک ڈھال لے کر سپر بن گئے وہ ماہر تیر انداز تھے بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے چنانچہ اس دن دو یا تین کمانے توڑ ڈالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کوئی آدمی تیروں کا ترکش لیے گزرتا تو آپ فرماتے کہ انہیں ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلحہ قربان نہ جھانکے آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے حضرت انس رضی اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے اور ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے جب وہ تیر چلاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھتے ان کا تیر کہاں گرا حضرت ابو دجانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹ کو آپ کے لیے ڈھال بنا دیا ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلتے نہ تھے حضرت ہاتی بن ابھی بلطانے اتبا بن وقاص کا پیشہ کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندا نے مبارک شہید کیا تھا اور اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹک گیا پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا حضرت سعد بن ابھی وقاص بہت زیادہ کہاں تھے کہ اپنے اس بھائی اتبا کو قتل کریں مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی بلکہ یہ سعادت حضرت ہاطیب کی قسمت میں تھی حضرت سہل بن ہُنے بڑے جامباز تیر انداز تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ مشرقین کو نہایت زور شور سے دفع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے چنانچہ حضرت قطع بن نومان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا پھر اس کمان کو حضرت قطادہ بن نعمان نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہی اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت قطادہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پپوٹے کے اندر داخل کر دی اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی اور اس کی بینائی زیادہ تیز تھی حضرت عبد الرحمن بن اوب لڑتے لڑتے مو میں چوٹ کھائی جس سے ان کا سامنے قدان ٹوٹ گیا اور انہیں 20 یا 20 سے زیادہ زخم آئے جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے۔ ابو سعید قدری کے والد مالک بن سنان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا آپ نے فرمایا اسے تھوک دو انہوں نے کہا واللہ اسے تو میں ہر کس نے گا اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ انہیں دیکھے۔ اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ایک نادر کارنامہ خاتون صحابیہ حضرت ام ام بنتکاب نے انجام دیا وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن قمیہ کے سامنے اڑ گئیں ابن قمیہ نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا انہوں نے بھی ابن قمیہ کو اپنی تلوار کے کئی زر لگائی لیکن کم وقت دو زرے پہنے ہوئے تھا اس لیے بج گیا حضرت ام مارا نے لڑتے بھڑتے بارہ زخم کھائے حضرت مصحف بن امیر نے بھی انتہائی پامردیوں جام بازی سے جنگ کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن اور اس کے ساتھیوں کے پہ در پہ حملوں کا دفاع کر رہے تھے انہی کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا پریرا تھا نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کی ہاتھ کٹ گیا اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مد مقابل ڈٹے رہے بلاخر ان کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے دیکھ کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا ان کا قاتل ابن قمیہ تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت مصحف بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے چنانچہ وہ حضرت مصحف کو شہید کر کے مشرقین کی طرف واپس چلا گیا اور چل چل کر اعلان کیا کہ محمد قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور مارکے پر اس کا اثر اس کے اس اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرقین دونوں میں پھیل گئی اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ تھلگ نرغے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے ان کے صد پڑ گئے اور, اور بد نظمی و انتشار کا شکار ہو گئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی یہی قبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرقین کے پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے مسئلہ کر کرنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہم مارکا آر اور حالات پر قابو حضرت مسلم بن عمیر کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن ابھی طالب کو دیا انہوں نے جم کر لڑائی کی وہاں پر موجود باقی صاحبۂ کرام نے بھی بے مثال جام بازی اور سرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا جس سے ملا کر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کی سطح چیر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ کرام کی جانب راستہ بنائے چنانچے آپ نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کرام کی جانب تشریف لائے سب سے پہلے حضرت کاب بن مالک نے آپ کو پہچانا خوشی سے چیخ پڑے کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو تاکہ مشرقین کو آپ کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتہ نہ لگ سکے مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک پہنچ چکی تھی چنانچہ مسلمان آپ کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ تقریباً تیس صحابہ جمع ہو گئے جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرقین نے مسلمانوں کو نرقے میں لینے کی جو کاروائی کی تھی وہ بے نتیجہ رہ جائے اس لیے مشرقین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے توڑ حملے جاری رکھے مگر آپ نے ان حملہ واجوم چیر کا راستہ بنا ہی لیا اور شیران اسلام کی شجاعت و شیزوری کے سامنے ان کی ایک نہ چلی چنانچہ اسی اسنا میں مشرقین کا ایک اڑیل شہ سوار عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا کہ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ٹھہر گئے مگر مقابلے کی نوبت نہ آئی کیونکہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا اور اور اتنے میں حارز بن سمانے اس اس اس اس کے کے پاس پہنچ کر اس اور اس کے پاؤں پر اس زور کی تلوار ماری کہ وہی بٹھا دیا پھر اس کا کام تمام کر کے اس کے ہتھیار لے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے مگر اتنے میں مکی فوج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ اللہ بن جابر نے پلٹ کر حضرت ہارث بن سما پر حملہ کر دیا اور ان کے کندھے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا مگر مسلمانوں نے لپک کر انہیں اٹھا لیا اور ادھر قطرات سے کھیلنے والے مرد مجاہد حضرت ابو دجانا جنہوں نے آج سخ پٹی باندھ رکھی تھی عبداللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے اور اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑ گیا میں قدرت دیکھیے کہ اسی خوریز مار دھاڑ کے دوران مسلمانوں کو نیند کی جھپکیاں بھی آ رہی تھی اور جیسا کہ قرآن نے بتلایا یہ اللہ کی طرف سے امن و تمانیت تھی ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر عہد کے روز نین چھا رہی تھی یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا پھر گرتی تھی اور پھر پکڑتا تھا خلاصا یہ کہ اس طرح کی جان بازی اور جان سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے پیچھے ہٹتا ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں واقع کیمپ تک جا پہنچا اور بقیہ لشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا چنانچہ باقی ماندہ لشکر بھی اب آپ کے پاس آ گیا اور حضرت خالد کی فوجیت قریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی ابکریت کے سامنے ناکام ہو گئی ابئی کا قتل ابن ساخت کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے ابئی بن قلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہے یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو جب قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سما سے ایک چھوٹا سا نیزا لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا تو اس طرح لوگ ادھر, ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں اس کے بعد آپ اس کے مدم مقابل پہنچے اس کی قود اور زراعت کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر تکا کر ایسا نظام درا حال یہ کہ گردن میں کوئی بڑی خراش نہ تھی البتہ خون تھا اور بہتا نہ تھا تو کہنے لگا مجھے واللہ محمد نے قتل کر دیا لوگوں نے کہا اللہ کی قسم تمہارا دل چلا گیا ہے ورنہ تمہیں واللہ کوئی قاس چوٹ نہیں ہے اس نے کہا وہ مکہ میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا اس لئے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی بلا کر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر مر گیا اب الاسود نے حضرت اوروا سے روایت کی ہے بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو تکلیف مجھے باشندوں کو اٹھاتے ہیں پہاڑ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے دوران ایک چٹان پڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے کیونکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا دوسرے آپ نے دوہری پہن رکھی تھی اور پھر آپ کو سخت چوٹیں بھی آئی تھی لہذا حضرت طلحہ بن عبید اللہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ کو سوار کر کے کھڑے ہو گئے اس طرح آپ چٹان پر پہنچ گئے آپ نے فرمایا طلحہ نے جنت واجب کر لی مشرقین کا آخری حملہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنی قیادت گاہ میں پہنچ گئے تو مشرقین نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی آخری کوشش کی ابن ساخ کا بیان ہے کہ اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے ابو سفیان اور قالب بن ولید کی قیادت میں مشرقین کا ایک دستہ چڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں پھر حضرت عمر بن قطاب اور مہاجرین کی ایک جمعہ نے لڑا کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا مغازی امبی کا بیان ہے کہ مشرقین پہاڑ پر چڑھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساتھ سے فرمایا ان کے حوصلے پست کرو یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو انہوں نے کہا میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہی بات دہرائی بلا کر حضرت نے اپنے ترکش سے ایک, تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ وہی ڈھیر ہو گیا حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنا تیر لیا اسے پہچانتا تھا پھر دوسرے کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا اس کے بعد پھر تیر لیا اپنے ترکش میں رکھ لیا یہ تیر زندگی بھر حضرت ساتھ کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس رہا شہدا کا مسئلہ یہ آخری حملہ تھا جو مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا چونکہ انہیں آپ کے انجام کا صحیح علم نہ تھا بلکہ آپ کی شہادت کا تقریباً یقین تھا اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی کچھ مشرقین مرد اور عورتیں مسلمان چوہدہ کے مسئلہ میں مشغول ہو گئے یعنی شہیدوں کی شرم چاہے اور کان ناک وغیرہ کاٹ لیے چیز دیے اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب اور ہار بنایا آخر تک جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کی مستعدی پھر اس آخری وقت میں دو ایسے واقعات پیش آئے جن سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جاں باز و سرفروش مسلمان عقیر تک جنگ لڑنے کے لیے کس قدر مستعد تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا بلولا خیز جذبہ رکھتے تھے نمبر ایک حضرت کاب بن مالک کا بیان ہے میں ان مسلمانوں میں سے تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے میں نے دیکھا کہ مشرقین کے ہاتھوں مسلمان چہدا کا مسئلہ کیا جا رہا ہے تو رک گیا پھر آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرق جو بھاری بھرکم زیرا میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے وہ بھی زیرا پہنے ہوئے ہے میں چند قدم اور بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا پھر کھڑے ہو کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسلم اور کافر کونے لگا محسوس سے بہتر ہے اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا بلا کر دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کاٹتی چلی گئی مشرک دو ٹکڑے ہو کر گرا پھر مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا او کاب کیسی رہی میں ابت جانا ہوں نمبر جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچیں چنانچہ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم کو دیکھا کہ پنڈلی کے پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹ پر مشک لات لات کر لا رہی تھی اور قوم کے منہ میں اڑیل رہی تھی حضرت عمر کا بیان ہے کہ عہد کے روز حضرت عم سلیت ہمارے لیے مشک بھر بھر رہی تھی ان ہی عورتوں میں حضرت عم ایمن بھی تھی انہوں نے جب شکست قوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگی اور کہنے لگی یہ سوت کاتنے کا, کا تکا لا لو اور ہمیں تنوار دو اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچی اور زخمیوں کو پانی پلانے لگی ان پر حبان بن ارقا نے تیر چلایا وہ گر پڑی اور پردہ کھل گیا اس پر اللہ کے دشمن نے بھرپور لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گران گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن نبی وقاص کو ایک بے ریش تیر دے کر فرمایا اسے چلاو حضرت سعید نے چلایا تو وہ تیر حیمان کے حلق پر لگا اور وہ چت گرا اور اس کا پرزہ کھل گیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہسے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے اور فرمایا سعید نے ام من کا بدلہ چکا لیا اللہ ان کی دعا قبول کرے گھاٹی میں قرار یابی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کے اندر اپنی قیام گاہ میں ذرا قرار پایا حضرت علی بن ابھی محراج سے اپنی ڈھال میں پانی کہا جاتا ہے مہراج پتھر میں بنا ہوا وہ گڑا ہوتا ہے جس میں زیادہ سا پانی آ سکتا ہو اور کہا جاتا ہے کہ یہ اور میں ایک چشمے کا نام تھا بہرحال حضرت علی نے وہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناگوار بو محسوس کی اس لیے اسے پیا تو نہیں البتہ اسے چہرے کا خون دھولیا اور سر پر بھی ڈال لیا اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس شخص پر اللہ کا گزب ہو جس نے اس کے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا حضرت سہل فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کس نے دھویا پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی بہا رہے تھے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا شیریں اور زائقہ پانی لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور دعائے قیر دی زخم کے اثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ ہی کر نماز ادا کی ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر سے دو دو باتیں مشرقین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل عہد پر نمودار ہوا اور باواز بلند بلا کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے پھر کہا کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ہیں لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا اس نے پھر سوال کیا کیا تم عمر بن ہیں لوگوں نے کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام ان ہی تینوں کے ذریعے ہے بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی یہ سن کر حضرت عمر بے قابو ہو گئے اور بولے او اللہ کے دشمن جن کا نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے اس کے بعد ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس کا برا ہی منایا ہے پھر نعرہ لگایا بلند ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں کیا برتر ہے پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا اززا ولا اززا ہمارے لیے ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے دریافت کیا, کیا جواب دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے حضرت عمر نے جواب میں کہا برابر نہیں ہمارے مختولین جنت میں ہیں اور تمہارے مختولین جہنم میں اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو کیا کہتا ہے. وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں بلکہ اس وقت وہ با تمہاری باتیں سن رہے ہیں ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ اور ہو بدر میں ایک اور جنگ لڑنے کا عہد و پیمان ابن ساخ کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے ابو سفیان نے کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی مشرقین حضرت علی بن ابھی طالب کو روانہ کیا اور فرمایا قوم کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکے کا ہے اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہاک کر لے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلوں میں کر رکھے ہیں اونٹوں پر سوار ہیں اور مکہ کا رخ ہے شہیدوں اور زقمیوں کی قبر گری قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زقمیوں کی کھوچ قبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے حضرت زید بن ثابت کا بیان ہے کہ اہد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعید بن ربیہ کو تلاش کروں اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریاب کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو حضرت زید کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو ان کی آخری سانس آ جا رہی تھی انہیں نیزے تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زقم آئے تھے میں نے کہا اے ساتھ اللہ کے رسول آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت پر رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کو سلام آپ سے عرض کرو یا رسول اللہ جنت کی خوشبو پا رہا ہوں اور میری قوم انسار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی حضر نہ ہوگا اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی. لوگوں نے میں کو بھی پایا جن کا نام امر بن ثابت تھا ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا یہ اسیرم کیسے آیا ہے اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت انہوں نے کہا اسلام کی رغبت درحقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شریک جنگ ہوا یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کی کے سامنے ہے اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑی تھی کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہ تھا کہ شہید ہو گئے انہی زخمیوں میں قزمان بھی ملا اس نے جنگ میں خوب خوب دادش دی تھی اور تنہا سات یا آٹھ مشرقین کو تطیق کیا تھا وہ جب ملا تو زخموں سے چور تھا لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے خوشخبری سنائی کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموز کے لیے تھی اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو زبہ کر کے خودکشی کر لی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے اس واقعے نے آپ کی پیشن گوئی پر مہر تصدیق ثبت کر دی حقیقت یہ ہے کہ علاق کلمت اللہ کے بجائے یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے چاہے وہ اسلام کے جھنٹے تلے بلکہ رسول اور صحابہ کے لشکری میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑے اس کے بالکل برعکس مقتلین میں بنو سالبہ کا ایک یہودی تھا اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے بعد المندلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا اے جماعت یہود اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے نے کہا مگر آج سب سنیچر کا دن ہے اس نے کہا تمہارے لیے کوئی سب نہیں پھر اس نے اپنی تلوار لیان کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس میں جو چاہیں گے کریں گے اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھیڑتے مارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخریق بہترین یہودی تھا شہدہ کی جمع و تدفین اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی کچھ صحابہ رضی اللہ نے اپنے شہدہ کو مدینہ منتقل کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں نیز شہدہ کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور دو دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں کٹا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا عبداللہ بن امر بن حرام اور امر بن جموہ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی حضرت کی لاش غائب تھی تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا یہی سے حضرت کا نام الملائکہ پڑ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے آپ کی پھوپی حضرت صفیہ تشریف لائیں وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحبزاد حضرت زبیر سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں مگر حضرت صفیہ نے کہا آخر ایسا کیوں مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں انہیں دیکھا ان کے لیے دعا کی انہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے وہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا, پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی درحقیقت شہدا کا منظر تھا ہی بڑا دلدوز اور سہرا گداس چنانچہ حضرت قباب بن ارت کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا. بلا کر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر اسخر گھاس ڈال دی گئی حضرت عبدالرحمان بن عوف کا بیان ہے کہ مسن بن عمیر کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے تو انہیں ایک چادر کے اندر کپنایا گیا حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا ان کی یہی کیفیت حضرت قباب نے بھی بیان کی اور اتنا مزید اضافہ فرمایا کہ اس کیفیت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر عشق ڈال دو سلے اللہ محمد وارا آلہی وسبی وسل اللہ تلے اللہ